الحمد للہ وقف وسل تو معل س تو وسلام معلا سید رسول وقا تمل امبیا ہم مدن مصطفیٰ ولا علی و اسفادی وصطف اما باد من منشان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من صدق بللہ مولانا مولا وصدق رسوله سد کریم امی لو والسلام بجا دینا منوسلو آلئی رسول الله والا عل گو سہاب قیا سیاح حبی بل سلام والا سی خاط منبی والا آل گو اساب قیا مکین کلو بل منی سامین السلام علیکم حمد و درود تو بعد اس آجزد دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جلہ جلالہ جندر ہر شرف اتنے تو نجات عطا فرماوے حق بولنے حق دوتے چلنے اور حق ہق مرنے دی توفیق دوستان نگرانی برادرم مولانا نور احمد صاحب اور برادرم نزیر احمد صاحب اس روحانی اجتماع نا چیئر شریق ہوا جنا نوجوان ساتھیاں دوست نے اس روحانی محفل کا احتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی دی دنیا آخت بہتر بناوے شہادت دارائ نتاب فرماوے زندگی اسلام والی موت دی ایمان والی فرماوے شہادت امام علی مقام رضوان اللہ علیہ دے حوالے نال محفل ہے اور میرا موضوع شہادت امام علی مقام اور اسلح عقیدہ یعنی شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عن حوالے نار جو اج کل بدعقیدگی عقیدگی فکر سوچ دے اندر داخل ہو گئی اس کی سلاح کرنا تُسی کرو گے حیران ہو گے بھائی ایک کوئی عجیب ہی گل ہے امام مامے مقام سرکار کی شہادت والے حوالے کی جی سڈے چیدگی آ گئی ہے کی پیڑی سوچ آ گئی تھی سنو گے تو سمجھو گے باقی آ رہے تو سارے پیڑے بنے پے آر اور اس لیے بد عقیدگی سنی اخواو والے مطلب آئی ہے نا غیر مذہب دی طرفوں آئی یا شیاں دی طرفوں یا دو بندیاں کی آئی کن جاہل مقرری شاعر دی طرف این بد عقیدگی آ گئی کہ امام آلی مقام سرکار د اتنا بڑے عظیم کردار آکے پانی پھر جاندہ ہے لا شعوری طور امام علی مقام دی تعریف کر رہے ہوں نے اور انہوں دی بارگاہ نظرانے پیش کر رہے ہوں دنے لیکن شعور نہیں دا لا شعوری طور وہ الٹا امام علی مقام دی تعریف دی بجائے مذمت کر رہے ہوں دنے اور نظرانہ عقیدت دا پیش کرن دی بجائے آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر توہین آمیز گلہ پیش کر رہے ہوں جن امام علی مقام دی روح مبارک الٹا ناراض راضی نہ ہوے لیکن افسوس اس گل کا پورا ملک پھرنا چاہتا ہے, ہے ایڈی کوئی لاش ہو آتا آ گئی کہ بندے اگو یہ تمیز نہیں ہوں اصا کی سن رہے ہیں کی بیان کر رہے ہیں تسا سنو گے حیرت گیرت گم ہو جاؤ گے کہ یار اصل مدت دراز تو واقعی پڑھ دے بھی آئے ہاں دے بھی آئے ہاں می سدے نے مکر بھی سدے نے ہزار روپیے خرچ کیتے نے الٹا اپنے ایمان دا بیڑا کر کیتا ہے سڈے مذہب والی گل ہی کونی اہل سنت و جماعت مخصوص ہے جیڑا او کسی پاس کسے بد فرقے دلال دلتا ہی نہیں ایے سنت و جماعت یا سنی او نہیں جڑا خالی یاروی شریف دی دیکھ پن جائے یہ تو ہو سکتا ہے تھی ایک شیعہ بٹھا دیو ساری دیکھ پی جاوے کلا ہی یہ کوئی وی گل نہیں دیوبندی دو بندی دیو او ملاد پاک دی پوری دیکھ کھا جاوے کلا بندہ یہ کوئی کمال ہے سنی وہ نود کارویں شریف دا دان بھی کھانا نسیب نہ ہوا ہوا اللہ ہو مایا ناز مقررین مایا ناز یعنی جنا دو تے پوری قوم نال کر دیے خطیب نے دیاں بکا دائی خدا دی ایمان سوز تقریر ہوں سی ایمان افروز دے خطاب ہوتے نے ایمان سوز ایمان دجائے جہاں رد ہے وہ بھی لے جاندے ہوں غیر مذہبان دی سنگت صحبت تعلق تے بے علمی دی وجہ نار جیڑی بد عقیدگی شامل ہوئی کھڑی ہے نا شہادت امام علی مقام دے حوالے نار. پہلے نمبر تے کہ غیر مذہب آئے سیاہ جھنڈے آی برادری محرم نم غمدہ مہینہ تے غم دے دن تصور کرتے ہیں امام علی مقام دی شہادت نرپا غم سمجھتے ہیں اور انہوں دنوں میں دی کی کوشش ہوں کہ جان جان کے منہ بڑا بڑا کے غم تازہ کیتا جاوے صرف ہوں دس دن ہی یہ شاید سڈے لوگ سکررین شامل ہو گئی اس حد تک کہ مہینہ محرم دا چان چڑھے گا جان کے کیسٹ تقریرا اندیاں لا گیا رواو گم لیا ہوں تو یہ حد تک چھال مار لیند کہ تھڈو ذاکر دیا کیسٹا جہیا جنہ چ پوری آواز درنج درنج دی آ رہی ہوں دی. او اے برل صاحب جہا نا برلر صاحب یہ اپنے دکان چلا رہے ہندو اپنے بسا چلا دہ دن گا بند تے تو وڈہ زلم جاری میں اپنے کنا اکھا نہیں ہزار تھی تیٹھی گل پہ کرنا میرے کو منڈی بعد چو چون آیا ہے ایک سنی درد رکھنے والے کا اس آخر جی ان دکرا کسٹ لانی جائے میں چیشتی صحیح استاد جی اتے پوری بازار ہر دکان پہ چلتی پئی ہوں ایمان لال دسو کہ او سنی آخا جن اپنے مذہب کی تمیز ہی کونی میری گل نہیں سمجھنے توجو لال اللہ تو سنگیا اہل سنت و جماعت کے عقیدے غمے حسین داخل نہیں ذکر حسین داخل غمے حسین ان دے دل دماغ چ ان کے عقدے شامل ہونا ہے جڑا امام عالی مقام ن مردہ اور اجڑیا سمجھ اسا نہ مردہ سمجھنے ہوں نہ پاک حسین نجڑیا سمجھنے اسا غم حسین کا نہیں کرتے اسان شان تے ذکر حسین بھی کرنے آ. سمجھ آ رہی نے گل دی بڑا لطیف فرق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے شیخ پاک کے جوڑا صدقہ گل کھولی ہاں میں اگلے دن ضلع ریمیا یار خان ویلے بولیا تو بابے بیٹھے سن داری مارن مولوی صاحب اتے جہاں ساتے جہ مومن لوگ دارا مارن آخلو یار پنج سال ہو گئے حقیقت بری گل نکل اسم آ جائے تو مجمے ہے اتے جڑ علاقوں کیوں جو انکیا چدر والے لوگ تولو چوکھے نے جنہوں نے پسماندہ آخیا جی ترقی یافتہ نے ہاں ساڑھی نگاہ وچ پسماندہ انہوں آکھیا جاندہ ہے جن دے سر تے پاگ ہوئے سباہ لباس انسان نار ہوئے ترقی آفتہ انہوں آکھیا جاندہ ہے جڑا ننگ تڑنگ ہوئے باندران دا باندر ہوئے جنہوں نہ عقل ہوئے نہ شعور ہوئے انہوں ترقی آفتہ آکھیا جاندہ ہے جنہوں آج دے محول پسماندہ آکھے اللہ رسول دے نزدیک کو ترقی آفتہ ہے تو اور نے علاقیاں جمعان لے ان لوگا سمجھ ویک کے دینی حمیت اور غیرت ویک کے آشکر اٹھی د کہ مولا تیرے محبوب کے ہوب رکھنے والے ادر پے ہاں ذرا تبج لال بولو سبحان اللہ اور میں کسمیا نہ تسا میرے نال دن رہو تو تسا محسوس کرو گے کہ چشتیا پورے ملک چ خاموش انقلاب آیا پیا ج کوئی نا کو نہیں جہی کوئی جماعت نہیں شاہ نہیں لیکن اندر اندر دل جہ مستفا جڑتے گئے حضور جڑتے جا رہے ہیں ہاں تو کرے یہ سڑو گے حیرت گم ہوو گے کہ ویکو کی ہویا کی پہ سال ایمان نار دسو زندے دا غام ہوندہ ہے یا مردے دا, دا توانو کوئی آنکھیں تو آڈا پتر اٹھ کے ایس کب بیٹھا کچھو اگلی بیٹھا کے جا بیٹھا ہے تو ساگام کرو گے جدو توانو کوئی آنکھیں گاوئے تیرا ٹور گیا ہی مر گیا ہی اس لئے توانو غام ہونائے اس لئے دل دے اندر دردہ ان لگ پہنے معلوم ہویا غام ہمیشہ مردے دا منع کیا اللہ تبارک و تعالہ نے نو نرد خیال کرن تو بھی منع کیتا ہے خیال خیال آوے دا مرد دا غام گا مردے ہون غم کرے گا مولا تالا کا خیال کرام پیا تے غم کرنا کتوں جائز ہونا ہے اور دیکھو سپاہ مالک کے کائنات دے فرمان تے غور کر اسے نہیں آخلا خالی کہ مردہ خیال نہ کرا جے کی مطلب بھی ہے تے مردے نے پر تصا خیال نہیں کرنا اپنے خیال نو صاف رکھا جی نہ اللہ تعالی نے اگے گل مزید اس واہ ایسی کیتی کی جی جڑی اس واہ خیال ختم کر دے کی ارشاد ربانی فرمایا لا تحسبن نلوی قتلوا فی سبی لاہ امواتا بل آخ جی اللہ دے, رستے دے اندر مارے گئے مردہ خیال بھی نہ کرے اتنے تک خیال کر ہے مت سمجھے خالی خیال تو پیا روکنا وا تو ہے تے مردہ نے پر تینو خیال تو پیا منا کرنا وا اگے فرما بل بلکہ زندہ نے آہ آہ یہ نہیں جو مت سمجھے صرف خیال تو روکنے کی گلے وہ ہے زندہ نے ایمان دس نو خیال بھی نہ کر سکو مردہ رب فرما ہے ہی زندہ نے تو پھر کام کہڑی شاید ہے ہائے کیوں زندہ بیٹھا ہے ہم سے گل بھی ہوا نا کہ تم مر کیوں نہیں گیا کیوں زندہ دھا توجہ نہیں فربائی میں سگیا معلوم ہویا جی بے ایمان غم لانا چاہتے ہیں اور ہر سال غم کرنا چاہتے نے غم گم کے ٹھیکار بنتے ہیں غم حسین مناتے ہیں لانتی امام عالی مقام نمجد شہیدان یہ آدمی نے ایوے مطلوب ماریا گیا کوئی شہید نہیں ہوا اور جی انہوں نے نزدیک امام عالی مقام شہید ہوں پھر زندہ سن جے زندہ سن تو پھر غم نہمام کے جان دی سانو قسم خدا دی خوشی دی کہ سڈا امام نبی سرکار دی شریعت قربان ہو کے شہید ہو کے ہمیشہ لی زندگی پا گیا رہے. سمجھ آ رہی نا توجہ نال بولو سبحان اللہ دا کر کے ایمان کےمانسا جی سنگیو اللہ دے ولیاں دا کی کرتے ارس باب فرید دا کی کر دے ہو میاں شیر ربانی دا کی کر دے ہو ارس اچھا سارے ولی جس دن دنیا تو لکن جان انا دا کرتے نے ارس ارس کا کی مانا ہوں ان ملونڈے مچھ ڈنڈیاں نو پوچھو یہ جہے جناب جی ویرے پہ ان نو پوچھو ارس کا کیا مانا ہوں وہ آخنگے ارس کا مانا ہوں شادی توجہ نہیں فرمائی نے کہ مانا ہوں اچھا ولی اللہ دا اللہ نلے دن شادی دا کا مر رہے لیکن ملیا مولا نی کا دن نے ولی رب ن شادی کا دن نے کیا امام حسین رب نو نہیں ملیا توجہ نہیں فرمائی نے میں کسمیا پیانا شاہ جھنڈے والی برادری جہی ہے نا یہ صرف گم کے دا جد باقی نہ قرآن کوئی نے گم نیک لگا ہی نہ آخیا واہ ہوئے مذہب ہوڈ مذہب ایک تاسی کوئی نہیں نہ رو رہا ہے نہ پٹنا نہ سواد نہ گل ہے نہ بات یہ ڈور ڈنگر ایمان نہ بے خیام مرے امام دے دشمن نے تو نہ ہاں او صرف بنگ دے سجن نے کونڈے دورے ڈنڈے دے سجن نے انہاں کی لگے امام علی مقام نا. امام علی مقام دی دوستی ہوں کدی غم نہ کر دے امام علی مقام دا ذکر کر دے قرآن حدیث دی روشنی چ کر دے تا کر مہرانہ امام حسن پاک کا بھی ارس علم دین شہید کا بھی ارس ہوئی دونوں دا چودوی صدی پیدا ہون والا حضور دا عاشق وہ اپنی ماں ن فرما ہے ماں نو آخری وقت فرما نہیں ماں میں جد تر جا مگر روی نا آگاہ نہ کری کوئی باوی نئی پتر کسی تو ڈگ کے مر جپ ڈگے مر جکسیڈینٹ مر ہو نہیں تیرا پتر نبی پاک دے نام تے قربان پہ ہوندا ہے پیاؤں میں پوچھنا چودویں جدتے حسین ایک نگاہ پاوے ایمان و غم تو منا فرما حسین غم دے گیا توجہ نہیں فرمائی یار حسین کی آخیا سی باوا اتے تھر لیا جی المدین شہید پاک حسین دی نو کی پہنچے گا حسین ساتھیاں دے گلاما دے دی شہادت نہیں پہنچ تو وہ ماں نیا آخد نہیں ماں یہ غم نہ کری رومی نا ترخان کا پتر لورییا آخ رومی نا رسول گودج کھیڈ والا آنا ایتھے بہ در لیں توجو نہیں فرمائی یار جاس گولی جس گو دا محبو فرما میری تمنا رہتی حسرت یا اللہ کاش تر رستے قتل پھر زندہ پھر قتل ہو پھر زندہ ہوا پھر قتل ہوا پھر زندہ ہوا اور جنہوں دا نانا پاک کھڑا کے بار بار شہادت کی کا سبق دے جاوے نواسا کام نہ ہوا توجہ نہیں فرمائی نے مرو جی دولو سب ہے سدکے جا جردا سمجھ آئی اہر کام کیا جنا اجڑیا سمجھ اجڑیام کرجڑے ہر بندہ روا خانا خراب ہو سارے رگیا ساڈے عقیدے داخل ہے میرا پا امام اجڑیا نہیں جن پا امام وسیا وے ان جگتے کوئی ایلے بے پچوں وسیا ہی نہیں باقی کا کی نام لوا جب اہل بینک چون دے نال کا کو نہیں وسیا تو بعد توجہ نہیں فرمائی نے کیوں جنہ تے ایک ایک نگاہ حسین کرتے گئے نا وسیا تے کوئی صلاح سلاحدین اجوبی کوئی بابا فرید ہے کوئی تاجدار گولڑی جنہ نگاہ حسین کرے وہ جاوے آپ اجڑ گیا تھی توجہ نہیں فرمائی نے افسوس دے دے کمال جہج حسین دا خانہ خراب ہو گیا جہجن حسین دا خانہ خراب ہو گیا میں خانہ خراباں تو پوچھنا کوئی اوتری ہو جی حسین خانہ خراب سمجھی کھڑے جے تو مڑا اجڑیا وسیا کارے وسیا تو وساوڑ کن وسا والے تو اجاڑی کڑے وسڑا کن توجہ نہیں فرمائی نے کہ وسڑا مڑ اجڑا اتے کوئی تعلق ہی نہیں میں ایک گل تک کرنا پروانہ جان دوانہ پروانہ ایک چھوٹا جا پرندہ جانور ہوں پروانے دیاں تاریفا ہوئی نے جدو یہ سڑ جر گل میری دہن چ رکھی ایک تو پروانا جدو ہے نا خوشی نال ہے غم نال نہیں ہے. خوشی نال آپ جان آپے جایا ہے جدو کوئی غم نال جائے نہ نا تو پھر آپ نہیں جاندہ کوئی تکے جاندہ تو ایمان جے پروانے نو کوئی تھیک کے لما ول یا آپ جانا تو جی آپ جانا نہ تو مڑ خوش ہو کے جانا گم نال نہیں جفسوس یہ ایڈا سارا پرندہ جانور اور سر جاوے خوش ہو کے جاوے تو امام حسین غم کربلا گیا سی مت اچ وجی کیا امام علی پر ایک پرندے پچھا نے پروانے والوں بھی تھوڑے رشک رکھنے جے پروانا خوش ہو کے جا سر بھائی ان ہے موت اگے ہونی میں نے سڑ کے اگلی نے سٹ دینا سنگیا مل بھی خوش ہو کے لگا جاندہ ہے. اور جدو سڑ کسے پروانے دا کام نہیں کیتا. جدو بھی کوئی شاعر بولیا انہیں پروانے دی تاریف ہی کیتی. توجہ نہیں فرمائی نے کوئی اج, تائیں, آج تائیں, یہ سنے ہی کسے تئ سکھا شاعر نے یار پروانے وال بڑی پیڑی بنی چنگا پلا بچارا ہوں جا کے سڑ جی آخیا کسی شاخ شاہدی شرابی جنہ جا بلیا ذکر کیا پروانے کا جس شہر نے بھی ان تاریف نہ انہیں آخ کمال اشک ہوے تو اجلا ہو آرف فرمان پتنگ دے پتنگ پیڑی ہوئی اجڑیا پیا جی ادھی نہیں تو توں بھی ہو جائے گا توجہ ہی گرمایا ویک پتنگ دے خوشیاں لال جلنگ آ تو ذرا نہ سنگیت دے کی فرمایا خوشیاں جلن آتش میرے موقف دی تائید میاں آرے فی کھڑی رومی کشمیر دے کال چ کی فرمایا انہیں خوشیاں یہ نہیں فرمایا غمہ نال گیا جلیا رب واہ دہلا شریک مولا نے اپنے دیاں دثال دیا جڑی نہ اپنے بندیا دیا سفت آستے جانور پیدا کیتے ہوئے رب پروانہ پیدا کی پاک حسین دے محض عشق دی خاطر جن عاشق ہیں رب سونے دے وہ اسی طرح ہی نہیں پروانے وانگو ہاں پونڈ آگو نہیں پروانے آگو پونڈ بچارا تیک تکا کے جانا جی تر جائے تو پچھتا کس مصیبت نو فس گیا جی گل مشہور ہے بھائی پونڈ دی جاری پونڈ آخیا پروانے نو جن تیری لگی ہے ساری چلوا اس آخیا سڈے مگر ہی لگا پروانے کا کام جانا خوشی نال سڑ گیا پونڈ سرکار جڑے سڑ چارے پاس طواف کیا جی بابے فرید کا طواف بریل بھی کردہ جدو اگاں ہوئے ماسا سیک پہنچے مڑ پچھا کہوانے نڈا جیتے بڑا کرد جری لگی اصھی بھی لا لیے پر سڑن والا کام پا رہا جی ا کے گیا اسان اوتر آشک اسان تک تکا کے جانے جی کوئی وقت آ جاوے تو با اتے رکھ لے امام حسین واسطے بھی تو اپنے واسطے بھی وہ جل اسا پونڈ وہ پروانے نے انہاں خوشی وال جانا ہوں پونڈ پونڈ اثا جد جنا تک تک آ کے ہے جے کوئی بن گئی واپس آنا کرواپ ہی رونا ساری زندگی روندے ہی لنگ جانی یہ عاشق دا کم نہیں توجہ نہیں فرمائی راجی بول سبھا اللہ قسم خدا آدی کر کے اللہ دا دماج بن جگہ ارور نہیں آنا دا, دا سخی سلطان بہو بول بولیا سنا سونا میرا جیدہ بول سبھا لو سلطان فرمان عشق کی گل اول I can't do I I Oh I I I I I I I جدوشت مجھے ہوں لوگ آتی پر آشق متلا بھاوے ہوں مڑن مہان ان جلک آپ بولاو oh. سبحان اللہ سلطان دورے شہر کا مطلب سمجھاوا سمجھا جوڑا فرمان دے نے عشق دی گل وکھری وکری نالوں کہڑی اقل دنیا دی ایک عشق آئی عقل جڑی جہی دے کول ہوں بے اقل نہیں دی انکل سارے نالوں تیل ہوں لیکن ایک اقل ہے دنیا والی ان آ اکل مریض اکلے سلیمان کاملی کامل ایمان اکل تو گل اولی رحی تو دور کردے کی مطلب اقل کا کام اس اوترے ویخنا ہے پکا نہ بچیا اشک آخنا ہے قربانی ہو گئی ہے جو قربان ہو گیا وے وہ بچ گیا تے جو بچ گیا وے اور رہ گیا ہاں اللہ تے پاک محبوب سرکار سناو گل سدیق فرمایا نی سوچیا بکرے دا بکرے دی دستی اے فلانی کدھر گئی تے حضور وہ چلی گئی آ رہ گئی ہے آپ نے فرمایا او رہ گئی ہے اے چلی گئی گئی ہے جڑی دے بٹھا وہ محفوظ ہے جلیا تیرا میرا پتر رہ گیا یعنی کہ ر گیا اوکا ہی رہ گیا حقیقت جی محفوظ ہو جائی علی اکبر ہو جائے وہ محفوظ ہو گئے وہ لاگ جدر لگنا سی تاکہ فرماندے نے کازی چھوڑ قزائیں جاندے جدو عشق تماشا لیاوے کی مطلب عشق دی تھپیڑووے تے کازی دی کزا دی کرسی وے چو سواد نہیں جڑا عشق دی چپیڑے تھی سواد دیا ہے سمجھ جو نہیں فرمائی نے یہ نا مطلب واقعی عشق شایع سی اللہ رسول نے عشق بات جاوے قسم خدا دی لکھ ہاتپ پیڑا کما سکھا نال چنگے نے کلا کی کسی چنگے نے کی فرمایا چوڑ بے وکوف ہو او متی دے نے ہائے ہوئے وہ بڑی بہری ہوئی ای ای. ناکری مطلب جہے امام حسین سرکار نو اجڑیا پہ سمجھتے ہیں یہ اترے ہے ہی یا یانے نے ہاں جی سمجھ آئے ہوں دے نا تے امام حسین سرکار نو اجڑیا نہ سمجھتے یہ عشق دے کے وسیا سمجھتے وجو نال بول سبحان اللہ اور سن مڑن محال انہ باہو جنہ مالک آپ بلا بزرگ فرماندے پروانے نو شما سدی شما سدی شما کشش نہ ہوں تو پروانہ کیوں جانا ان دی کشش وہ دی مولا تالا تے جڑے قربان نے نا وہ اپنے آپ تھوڑے ہوتے جنہوں نے نا لاکھ لکھ کوئی دے پھر مڑ دے تو آؤ جنا بئی مانا نے اجڑیا سمجھنا <tags> امام علی مکہ ہم نیم کرنا اصا اجڑیا سمجھنے سڈا پاک کی ہوں بھی لکھا وسان ہے پیاؤ لکھا وسا رہے نہیں میرے پیر سیال نہیں وسائ خوزمدین پیر سیال خلیفے آ مین میرے مرشد پیر سیال نے فرمایا ہو میں چیلا کٹنا تک میل کے علاقے دے وچ وچ غیر عورت نو آن دیں پانچ وقتی میں مین پڑھاوی سدک جاوا خاجا مزمین چالی دن لنگ میں دیکھا نور دی پال کی پالکی اتری نوری بندے اترے نے میرے پیر سیال وڈے خاجا شمس لارے فیم جنا میرے لیے تاجدارے گولوں خلافت بخشی سی انہوں نے سر مبارک تک پگ دریے میں چوپا بولن کی سکت نہیں طاقت نہیں میں بعد پوچھنا وا ادور ایک پاک نبی سن چار خلیف سن حسین میرے چلے دی کامیابی پگ بننا لائے سن مگر میرے مرن تو باہر درسی پہ نہ درسی پر سنگیا جے اجڑیا ہوں حسین سیال نو مساو کن ہوا س تبج لال بول یہ پہلی بد عقیدگی آئی اسلام دے اندر نبی باغ سرکار وچوں سیدنا امیر ہم بڑی ازیت ناک شہادت شہید ہوئے دا کلیجہ مبارک چبایا گیا نک مبارک کٹیا گیا بل کٹے گئے کن کترے گئے پتا نہیں کن ادیت قتل کیا گیا لیکن سد کے جا سرد نہ امیر حمزہ سرکار کا رد منی تو نہیں رکھے گا امیر حمزہ دی ہمیشہ شہادت کا تنکرا ضرور ہوں امیر حمزہ کا ذکر ضرور ہوں لیکن امیر حمزہ سرکار واسطے کام نہیں بول بولو بول بولو کبھی ویکیا کسی بان دری ہوئے حضرت امیر حمزہ سرکار شہید ہوم تو ہوئے بہت چاچا جو ہے حضرت عباس بھی احلے بہت حضرت امیر حمزہ احلے بہت حضور دی اولاد احل بیچ جی مومن سن توجہ فرمائی نے دا کی وجہ اگر نہیں پیا گم منی پیا منی رسول کریم کا نہیں منی منی سیکبر کا نہیں منی منی فاروق نہیں منی منی حضرت عثمان گنی پیاسے شہید ہوئے انہوں کا کام نہیں منی منی ماؤلہ علی کا نہیں منی منی امام حسن کا نہیں منی منی معلوم ہوا صرف تو وراثت ہے۔ فروائی جم باہر کلوتا جا نہیں ہاتھ نہیں لگتا توجہ نہیں فروائی نے کہ نہیں اللہ اگلی اے ہوں ایک بقیدگی کی اصلاح تھوڑی جی کیتی اگلی سونا اگلی تباہی نہ دی ہوں جی گل کرن لگا اے دیوبندیاں دے ویڑے وچوں کوئی شبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا جا کے چک کے لے آیا اپنے آپ نہیں آئی او کی جن کو دھوکے ف بلا بلایا گیا جن کو بیٹھے بتا ستا یا گیا اس حسین ہے حیدر پہلا خوص لیا جی سچی بولیں تھا تھا تھان تھوڑی ہو سکتا کہ پڑیا کہ ہو پڑیا بھی ہوبا کرو توبہ توبہ کرو توبہ توبہ توبہ کرو میرے امام دے در اسے اقیدے تھی شیر دے مر گئے نا حسین پاک دا ہاتھ ہونا سڈا گربان ہونا کچونا جانا میں ہے کہ بئی ماں نا میرے ایڈی بک پیا مارنا ہے میری ساری کی پٹنا میں گیا تھا سا پاگل ہوں سیاح تیسے چ نہیں آیا سوا لکھ نبی اللہ دکھل والے ہوں کدی سنے پن نہیں دھوکھے چیا کیوں ایمانسو سیانے بندے نو کو دوکھا دے سکتا ہے امام حسین سیانے نہیں دچا اچھا ہوں دی چبلی بکھاوا کہ جڑا جھوٹا بندہ ہوگا نا سیاح آدھے نے قوت حافظہ کمزور ہوں پتہ نہیں ہوں پہ لوگ کی آخا یا تو بعد چ پیا ہوں ادھرو کی آخن گے ادھر آخن گے امام حسین ویخیا امام حسین بنے گیا امام نل دسیان حسین بنے لاو گیا میں کیا اتری دیا دین دےڑے بنے لاو گیا مڑت جال بوجھ کے گیا ہو ادھر پیا جن کو دھروا دلایا گیا ادھر آنا دین کا بیڑا ڈبدا سی پیا آخیا میں بہتر بھی دا میں بہڑا درور تارا گا تری مڑ جان بوجھ کے گیا سیا بن کے گیا دھوکھے نال گیا پاسوان ہے دھوکھے نال گیا ایک پاسوان ہے دین نو بننے لاو گیا میری تقریر ہو لو قوم نمج آ جائے جنہوں پندرہ ہے تو پندرہ لٹر مار کے واپس گلے گا میں قسمیہ پیار اصل گل کہ چور ہیں شیر ہوں چان چان چور دا بس نہیں چلنا پہ اگریزی کی جہالت دا محمد اربی دی شریعت دا کا چان اے چور لٹ کے لئے جان تیرا ایمان ہی کم ہو سکد ہے آلات لطفا دل برل بھی فرما سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری شای بدلی کالی ہے سونے والوں جاگ دئی ہو سونے والو جاگ دوروں کی رکھوالی ہے اگ فرم نے چور ویخ ہے کنڈے چتر نے آخ سیکل اکھ دجل آخ سے کاجل, کاجل سات چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے بولے بولے مرے چھوٹے چتر چور نے جنے اکا چرا لے پتا نہیں لگن دے بلے بلے اکاچو کی چرا لبر ہو سدکے اور واقعی چروائی بیٹھا ہے کجل چنوائی بیٹھا ہے محسوس نہیں دیتا ہونا ایمان لال دس یہ شیر تو سال پڑھتے پہ تینو خبر دیتی نے سونا لگے جی نہ تینو خبر ہوئی ہے معلوم ہوا واقعی وہ ایڈے چتر نے آپ ایڈے بے وقوف مچھر آ سڈی اک لئی جانے نے کجل سڈا تو سام پتا نہیں پہ لگتا خوش ہوئے بیٹھے واشاء اللہ جی ہم نے وہاں جلعے سے بلایا حضرت نے تین گھنٹے خطاب کیا روائی گیا روئی گیا روئی گیا جدو اٹھا اٹھے آسے اک آاری دل چا چان سی وہ اکا دال نکل گیا اک چ نکلے اترو نہیں اور نال ایمان نکل گیا اکھ دے رائے خبر نہیں ہون سے ہو جاف چور یا وہ چور بلا کے ہے تیری گٹھڑی تاخی ہے اور نے نیند نکالی ہے او مرے وہ تیری آخی گٹڑی ترکی پی جائے تو ستا پہ میں موضوع تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ ترتیب ترتیب آج کل کے کے مقرر شبیر شاہ صاحب رحمت اللہ تو شروع کرانگا گا تھلے تک لگاواں گا یہ فلم میرے نال کے تو سواد آئے گا میں دسا گا کہ قبلہ اپنے نکاح دوبارہ کراؤ قوم دے نکاح کا کی بن پھر فر گا چیلنج ایک مقرر خان کادری میں اگلے لیاقت پور گیا تقریر کی تھی اس علاقے بہت جانا سی کفر تو اسفر لکھوایا بھی لیاقت پور علاقے چشتی پھیرا پا گیا بس اس ویل انہیں فون کیا انہیں آخیا اگلے جلسے جن آوگا میں کیوں اج پیک کرنا سن ہائے ہای سائکل اناڑی بہ جائے نا لات خونے ضرور پڑے گا سائکل ہول آلر تو اندر بہ جی خیرا یہ تا ساری امت برباد ہوئی پی جب تک ان جل تو جنا تربیت کسی کامل ولید نہیں حاصل کی نہ جب تک شریعت ڈرائور بڑے رہنے گے سڈا بٹھا بیٹھا رہنا انہوں تو قوم چھٹے گی نبی سونے کا دین سمجھ لے گی میں کسمیا پی فرد ان شاء اللہ کرنا ہاں ایک پاسے شہراں ناتخانہ کفرییات سمجھاوا گا ایک پاسے مقرر کفرییات سمجھاوا گا اور خود ان پتا نہیں ہونا کہ اصا کر کی کفر بیٹھے جن کو میں دسنا بھائی یہ گل دو بندیاں ایجاو حوالہ سن بلغت ال حیران بلگت ال حیران حسین علی وچروی رشید گنڈوئی دا شگرد ضلع میاں والی دا علاقے وچر جگہ اتوں دا رہائشی سی اتھی ان کی قبر کٹر دیوبندی سی بلغت ان دی کتاب ہے میں وہاں علاقے تقریر تے جاتا ہوں نا. بلغت ال حیران اس لکھیا ہے کور کوانا مرو در کربلا تا نیفتی چون حسین اندر بلا فارسی دا شیر اس لکھیا ہے اس آخر ہوئے کربلا وچ انہ ہو کے نہ جاوی جیو حسین مصیبت تو تھی انج فس جائے گا یعنی اس لکھا امام حسین ہو کے کربلا ویچ گیا ہے. اج درپیا ہے حسین دھوکھا کھا کے گیا ہے میں پوچھنا اومو بکواسا فرق کی یہ. ایک بھوکے دھوکے لڑ گیا ہے ایک بھوکے الا ہو کے گیا ہے فرق دس دون ل بن گئے میرا مذہب ہے اللہ دے دا کی برییادہ ہوئے حسین انا ہو کے بھی نہیں گیا دکھے نار بھی نہیں گیا محمد عربی دی شریعت دے نور نال گیا ہوئے.